فا سلام اللہ اگلے دن صفحہ امہ بات چل رہی تھی کہ تین مسائل جن کا جاننا ضروری ہے ان میں پہلا مسئلہ ہے ان خالہ کنا اللہ نے ہم کو پیدا کیا و کانا اور ہم کو اس نے رشق دیا والا میاں تو رکنا حامالا اس نے ہم کو محمل کہتے ہیں بے کار محمل جانتے ہو وہ کچرا ڈبل اس کو محملات کہتے ہیں محملات کا تمبا فالتو چیزیں بیکار تو ہم کو پیدا کرنے کے بعد بیکار نہیں چھوڑا بلکہ ہماری سکھلانے اور ہماری تعلیم و تعلم اور اللہ کی عبادت کا طریقہ بتانے کے لیے بے شمار نبیوں کو بھیجا پہلی چیز اللہ نے ہم کو پیدا کیا دنیا کا کوئی انسان اس سے اختلاف نہیں کرتا اور بڑی وضاحت کے ساتھ کیسے کیسے پیدا کیا ہے سمجھ لیے نا اتنی تفصیل افورا تم ماں تم نون آ ان تم تخلوق نہ ہو سب سے پہلے تو اللہ تعالی نے اپنی قدرت اور اپنے جو انسان کو پیدا کیا اس کا اس کا تعارف کروایا کہ تم کو ہم نے کیسے کیسے پیدا کیا سمجھیے نا اور قرآن پاک میں خصوصاً مختلف مقامات پر سور حج سور مومنون وغیرہ دیکھ لیں اور اسی طرح سے رب العالمین نے صورت واقعہ اور اسی طرح سے سورہ قیاما اللہ تعالی نے بیان کر تم کو ایسے پیدا کیا پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ تم کو بیکار کار پیدا نہیں کیا ہم نے سمجھے نا بلکہ ہم نے تم کو جو پیدا کیا ہے اس کو اس کے خاص مقصد ہیں صورت مومنون کی آیات آفا حصے تم انما خالق نا کم ابسا وینا لاتر جاؤن اف ہسے تم انا خالق نا کم ابسا کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بے پیدا کے دیکھا آپ یہ سوال انکار کا ہے یعنی ہم نے تم کو بے پیدا نہیں اف ہسے بھی تم انا خالق نا کم آبا میرے بندو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار یوں ہی فضول میں پیدا کر دیا ہے وہ ان کو ہمارے پاس تم کو پلٹ کر کے نہیں آنا ہے یعنی اشارہ کیا, کیا ہم نے تم کو خاص مقصد کی بیکار نہیں خاص مقصد کے کی پیدا کیا ہے اور مقصد کیا ہے وما خلق تلج و ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے وما خلقت الجن والون ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اسی لیے آگے فرمایا ماں ارید منہم من وما ارید ان العمن ہم ان سے نہ روٹی چاہتے ہیں بلکہ ہم ان اللہ ورزاق رزاق القب الطلومین اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین خود لوگوں کو رشک دیتا ہے فلاتا ہے تو ہمارا بڑا مقصد حیات ہے فرمایا وما خلقت الجن والون اسی لیے قرآن پاک میں کے اندر اب کائنات کو کس لیے پیدا کیا اس کے بارے میں بیان فرمایا خالہ کالک محفل عربی جمیا اور ساری کائنات کو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا انسانوں تمہارے لیے پیدا کیا اب بات واضح ساری یہ کائنات جو ہے یہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے ہر چیز انسان کے استعمال کے لیے اور اس اتنی تمام ضروریات زندگی پیدا کر دینے کے بعد اللہ نے ہم کو پیدا کیا تاکہ ہم اللہ تعالی کی عبادت کریں وماں خلق پور جی نول انسا یہاں ایک چیز اور بتائیں کہ دنیا میں کون سا انسان ایسا ہے جو عبادت نہ کرتا ہو کسی کی شیطان جی سنا سمجھے کسی نے کسی کی عبادت تو کرنا ہے یہاں اسی لیے ب ص کرام و سلف نے یابود کا ترجمہ یووا کیا ہے کہ شرک کرنے والے تو بے انتہا ہوتے ہیں ہم نے تم کو اس لیے پیدا کیا کہ تم توحید پر قائم رہو صرف میری عبادت کرو اسی لیے یابود کا ترجمہ کیا مو... کرتے ہیں صحابہ بہت سارے ہدون صحابہ... ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ تمہاری توحید پر قائم رہو کی, کی دعوت یہ پیدا دعو دو یہ مقصد ہے ہمارا توحید کی اسی لیے لیکن باقی کائنات وہ خلا کلا کو محفل اور دے اسی لیے مولانا شیخ الاسلام مولانا سلام اللہ عمر سری کہا کرتے تھے اے جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں ریا کے واسطے اللہ لہتی کھیتیاں تیری گزا کے واسطے سارا جہاں تیری لیے اور تو خدا کے کتنی پیاری بات کہی وما وماں خلق تل جما خلق نہ وہاں لاتر جاؤ پھر ایک جگہ اور اللہ نے بیا سنبھایا سبل انسان کا سدا ماہ اکبر ایک عبادت دیکھو ماہ خلق ہم بیکار اللہ نے ہم کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے اتنی بڑی کائنات کو سجا کر کے ہم کو پیدا کیا کس مقصد کے لیے اپنی عبادت کے لیے کیا ہم اللہ کی عبادت کریں نمبر دو سورہ قیامہ کی آیت أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُطْرَكَ سُدَى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِي يُمْنَى ثُمَّ كَانْ عَلَقَةً فَخَلَكَ فَصَوَّى فَاجْعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْسَى فَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ أَلَى أَنْ يُحْيَى الْمَوْتَ يَا سُدَى سُ مہینے پیدا کیا اور اس کے زندگی گزارنے کے ساری آسائشیں سارے سامان مہیا کیے چاہ انسان سوچتا ہے ہمیں بیکار پیدا کی ایاح حسب انسان شرک کر رہا ہے کفر کر رہا ہے نماز کی پابندی نہیں کر رہا ہے اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے ایا حسب انسان ہو او طرح کا کیا انسان سمجھتا ہے اس کو یوں ہی ایسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا پیدا کرنے کے بعد کیا مطلب ہے یعنی آیت کا مطلب یہ بیان کیا کیا انسان سوچتا ہے ایسے اس کو دنیا میں بیکار پیدا کیا ہے جیسے چاہے زندگی گزارے کھائے پیے مست جانوروں کی طرح لا وا یو نا یعنی اس کو کسی چیز کے کرنے کا پابند اور کسی چیز کو چھوڑنے کا پابند نہیں کیا جائے گا یعنی انسان نے کیا سوچا سمجھتا ہے ہم نے اس کو پیدا کر دیا بس کافی ہے کبھی وہ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے تاکہ ہم کو کچھ چیزوں کا حکم دے اور کچھ چیزوں سے ہم کو منع کرے اوامر اور نواہی انسان کو اللہ نے بیکار بےخار پیدا نہیں کیا ہے بلکہ ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے کہ انسانوں کو کچھ کرنے کا حکم دیں گے اور کچھ چیزوں سے ہم کیا کریں گے منع کریں گے اور جن چیزوں کا حکم دیں گے وہی ہماری فرما برداری وہی انہیں چیزوں سے دنیا کا سارا نظام درست ہوگا اور جن چیزوں سے منع کر دیں گے ان چیزوں سے باغ رہنے ہی میں پوری کائنات کا تحفظ ہوگا پوری کائنات خیر اور خوبی کے ساتھ رہے گی تو انسان کو ایسے پیدا کر دینے کے بعد آداد ہم نہیں چھوڑیں گے بلکہ ہم اس کو پابند کریں گے کس کی پابند, کس کا پابند کریں گے عوامر اور نواہی کا شریعت کا اسی لیے صحیح مسلم کے حدیث میں جو بڑی مشہور حدیث اللہ نے احساس فرمایا اب دنیا سجن وزن نہ تلیہ کافی بیکار نہیں چھوڑیں گے اس کو کچھ پابند کریں گے یہی کرنا ہے یہی چیز کرنا ہے. اسی راستے پہ چلنا ہے اور یہ تم کو نہیں کرنا ہے. اس سے بات رہنا ہے ہم اس کو پابند کریں گے چنانچہ اس حدیث سے بات وعدے ہو جاتی ہے اللہ نے فرمایا الدنیا دنیا سیجن مومن و جنت الفی دنیا مومنوں کے لیے تو جنت ہے قید ہے مومنوں کے لیے کیا ہے قید ہے جیل سیجن کہتے ہیں کیا جیل کو اور جنت کافر کافروں کے لیے کیا ہے جنت کیا مطلب اس کو بڑے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں انسان جیل میں جب ڈال دیا جاتا ہے تو اس کی ساری آزادی ختم ہو جاتی ہے ساری آزادی ختم اتنی ہی آزادی اس کو استعمال کرنا ہے جتنا جیل کا قانون اس کو اجازت دیتا ہے بس. اگر جیل کا قانون ہے چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ یا ہفتے میں ایک مرتبہ گھر والوں سے بات کرائیں گے تو اس بےچارہ اسی دن کا انتظار کرتا ہے نا بالکل جہاں چاہے جہاں مردو جا نہیں سکتا ساری آزادی اس کی ختم اب جیل کا پابند ہوتا ہے جیل میں بھی جہاں اس کو جانے کی جا اتنا ہی چل پھر سکتا اس سے زیادہ ہی چل پھر سکتا آدمی بالکل ہاتھ پہ بدے وہاں بھی تہل رہا ہے مسلح نماز کی جگہ ہے ودو کی جگہ حمام ہاں کی جگہ لیکن یہ گھیر دیا گیا ہے میں تو وہ زندگی گزارنا اپنی آزادی نہیں ہو رہی اپنی منمانی زندگی نہیں گزارتا بلکہ کس کتابیں ہوتا ہے جیل کے یہ مومن کا معاملہ مومن کے لیے دنیا چاہے جیل ہے کیا مطلب ہے مومن یہاں دنیا میں آیا ہے کلمہ اس نے پڑھ لیا اب اللہ تعالی کے قانون کی پابندی آ گئی ہے اور اب وہ اسی لیے حدیث اور قرآن کے اندر حدیث اور قرآن کے اندر مسلمان کی جو مثال دی گئی ہے دو واہن نمبر ایک اونٹ کے ناک میں نکیل ڈال دیا جائے اونٹ اتنی طاقت اور مخلوق ہے اس کو, کو کوئی قابو نہیں کر پاتا قاب رخ... میں رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں ناک میں نکیل ڈال دیا گیا اب ناک میں نکیل ڈال دینے کے بعد اونٹ اپنے مالک کے قبضے میں آ گیا اسی لیے اللہ سن کیا فرمایا ان تمام مسل مومن جمل ال مومن کی مثال ایسی ہے اس اونٹ کے مانندے جس اونٹ کے ناک میں نکیل ڈال اللہ اتنی پیاری مثال مومن اگر اس حقیقت کو سمجھ لے تو دینی زندگی گزارنا بہت آسان پھر آپ نے آگے شاید سنوایا اونٹ کے ناک میں جب نکیل ڈال دی گئی اب اونٹ مجبور ہو گیا اپنے آقا کی فرمواری کرنا خالا سخرتن سستانہ اللہ ہو اب اونٹ کا مالک نکیل ڈال دینے کے بعد اب اونٹ مجبور ہے یہاں تک کہ اللہ سرماتے اگر پتھر اور کاتے پر اونٹ کا مالک نکیل کھینچتا ہے بیٹھانے کے لیے تو اونچ بیچارا وہاں بھی بیٹھ جاتا ہے اسی لیے کبھی دیکھیں مالک جہاں اونٹ لے جانا کہتا اونچ بیچارہ جانا تو نہیں کہتا لیکن جب کھینچتا ہے تو اونٹ مجبور ہوتا ہے جانا ہے بھائی اللہ علیہ وسلم فرم یہی مثال مومن کی مومن کے ناک میں جب اسلام کی نکے لگ گئی ایمان کی نکے لگ گئی تب وہ ایمان کا یا اپنے خالق اور مالک کا آبئی ہے اسے وہی کرنا ہے جو اس کا رب حکم دیتا ہے اس کے سارے اختیارات ختم ہوتا جاتے ہیں یہ ہے مومن دنیا کی جنت اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح ایمان سے فرمائے برابر